شرو اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحق قسم الحق وما ادراك من کون چمحوں دل وعاد ریا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل صاوية فهل ترى لهم من باقية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 بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی بات في ہے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 فوقهم يومئذن يومئذن لا تخفى منكم تو جب سور میں ایک بار تھوک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار کی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا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 تم فل عیا ملخوالیا تو جس کا امال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ امال پڑھیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے اونچے محلوں کے بعد میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تم ایا گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو پیوا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عن فليس له إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميد جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت عبد آباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا تھا میری سلطنت خاص میں مل گئی حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور سوق پہنا دو پھر دوزک کی آگ میں جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی ناد ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو خدا پر ایمان ہومانداتا تھا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 ولا بقول ما تنزل من رب العالمين تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کے مظخر ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا منہ جین و چل م اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھپلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجی بسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے سو تم اپنے پروردگار دگار عزو جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو